فاروق آدم کے زمانے میں آپ اپنے غلام کو لے کر گئے الحمد للہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه صدق الله العزين وصدق رسوله النبي القريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي منو سلو علیہ وسلی مو تسلیم سلادو سلام علیہ گیا سید یا رسول اللہ وال گوا صاحب گیا حبیب اللہ اسلام تو سلام علیہ گیا سید یا رسول اللہ وال گوا صاحب گیا حبیب اللہ السلام علیک یار والا صاحب خاتم نبی بندہ پروردارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل بائے غوث آزن زیر سا ہر ولی صدیق اکس حسن کمالے است فاروق دلے جاو جلال محمد است عثمان جائے شمائے جمالے محمدست حیدر بہار باغے فسال محمد است صلی اللہ سامعین گرامی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ نظام دے کر گئے وہ دین دے کر گئے وہ اسلام دے کر گئے کہ جس میں آپ فرما گئے کہ آپ نے خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے اور غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر سب کچھ جائز ہے تو کیا خوشی کے مواقع نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئے صحابہ کے زمانے میں نہیں آئے انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی تابعین نے نہیں کی تبہ تابین نے نہیں کی ہمارے بزرگوں نے نہیں کی بیت المقدس فتح ہو گیا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں آپ اپنے غلام کو لے کر گئے وہ لمبا واقعہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہ آگے آئے حضرت عمر کے لباس کو دیکھا پھٹا ہوا تھا چھتیس پیوان لگے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے جب چلے تو وہی وہ لباس پہن کر گئے تو ابو عبیدہ بن جرا آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب اس لباس کو بدلیے آگے یہ دیکھیں عیسائی یہودی یہ کھڑے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ ان کے امیر کو لباس بھی نہیں مل رہا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرا سے پوچھا کہ لباس سے کیا ہوتا ہے بڑی غور والی بات ہے جو نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیر کا فسانہ چشمے آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند اقبال کہتا ہے کلندر لاہوری چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوابہ اور بدن کو بیدار اور محخانہ یورپ کے دستور نالے ہیں لاتے ہیں سرور ابل دیتے ہیں شرابا تو مسئلہ یہ ہے اقبال کہتا ہے یورپ نے دیا کیا ہمیں بے کاریوں اور یانیوں افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات یہ باتیں جو اقبال کا اگر نطخ کھل گیا تو پھر اقبال ہی چلے گا آخر میں میں بیان کر دوں گا کہ اعلی حضرت اور اقبال میں فرق کیا ہے میں مجبور ہوں اقبال جب شروع ہو جائے تو پھر اقبال شروع رہتا ہے اعلی حضرت بہت, بہت بڑے آدمی ہیں تو ان کا بھی انشاءاللہ بات ہوگی جو بات اعلی حضرت نے کی وہی اقبال نے کی لیکن اعلی حضرت مجرم ہے اور اقبال مصور پاکستان ہے اس لیے کہ ملک کا قانون ہے جو اقبال کی گستاگی کرے گا انہوں دو چار جوتیاں پہن گئیں چھتر پہن گئی ملک کے اندر یہ قانون کوئی نہیں کہ جو امام احمد رضا کی توہین کرے گا اس کی یہ سزا ہے اس لیے ہر کوئی سوچتا ہے کہ اقبال کے خلاف بات نہیں کرنا اقبال کو بھی اندر خانے لوگ گالیاں دیتے ہیں صرف یہی جرم ہے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں بس یہی جرم ہے جو جرم امام محمد رضا کا ہے وہی جرم اقبال کا ہے اقبال بھی ساری امت کو حضور کے قدموں میں لا کر امت کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ملت راہ حیات ازش کے اس اور برگو سادے ساز آتا وش اس اقبال کہتا ہے اگر دوبارہ چاہتے ہو اپنی عزت تو پھر حضور کے قدموں میں آنا ہوگا اور امام احمد رضا بھی یہی فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ ہل میں دنیا سے مسلمان ہے یہی بات تو بات یہ ہے کہ فاروق رخ اعظم نے بات جو میں کرنے لگا ہوں میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اقبال کہتا ہے تو ہی یا و شوق و سوز و درد میشناسی اثرے ما با ماں سے اقبال کہتا ہے ذوق سے بھی خالی شوق سے بھی خالی درد سے بھی خالی سوز سے بھی خالی مسلمان ایت ہی ذوق و شوق و سوز و درد شناسی اثر ماں با ما اقبال کا نوا مسلمان پنجابی انشاءاللہ آج شروع نہیں ہوگی آج اردو رہے گی کوشش میری یہی ہے اگر ہو گئی تو میں مجبور ہوں میرا گھوڑا بعض دفعہ بے لگام ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کی غلامی میں اگر گھوڑا بے لگام ہو جائے تو حضور اسے بھی دعا دیتے اگر میں اس پر شروع کروں تو پھر بعض حضور بدل جاتے میں نا دس دے میں پنجابی نہیں ہونی حضرت ابو قتادا حضور کے صحابی ہیں حضور کا مال لوٹ کر کافر جا رہے ہیں حضرت ابو قتادا کا گھوڑا اپنے قلعے پر اچھلنے لگا ہے لوگ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے حضرت ابو کتابا کا گھوڑا بھی غائب جانتا ہاں اور اس گھوڑے کی خاصیت یہ تھی کہ کوئی اہم کام ہو جاتا تو وہ اپنی جگہ پر اچھلنے لگتا اور حضرت ابو قتادا سمجھ جاتے کہ جناب کوئی معاملہ بن گیا جب وہ گھوڑا اچھلا تو حضرت ابو کتادا ان کو نہیں پتا کہ ہزار کا مال لوٹ کر کافر جا رہے ہیں حضرت ابو قطع نے گھوڑے پر زین ڈالا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا فرمایا چل جدر جانا ہے تو آگے اس نے چھلانگیں لگائی آگے دیکھا تو امام علمبیا اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہے وہ اب مال کے پیچھے کافروں کو قابو کرنے کے لیے اب وہ گھوڑا آگے جانا چاہتا ہے وہ اس کو پیچھے کھینچتے ہیں مولانا غلام کا دادی نے دو دن تین دن پہلے لا تقدمو بین اوبین اللہ و رسولی کی تفسیر بیان کی اللہ رسول سے آگے نہیں جانا رسول تے اگے ہو سکتا ہے اللہ کو اگے کون ہو سکتا ہے بھائی رسول اللہ کا گھوڑا چاہتا اللہ کو اگے کون جا سنا فرماؤ بخا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر کر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں خالد بن ولید جا رہا ہے تو رومیو نے کہا یار جس نبی کے نام پر تم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیتے ہو ذرا اس کی شان تو بتاؤ آپ نے فرمایا ان کی شان تو بڑی نرالی ہے لیکن ایک بات ہم تجھے بتاتے ہیں وہ کیا ہے فرما المرسل والا قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے اور اسی بات کو پھر میرے لیشا صاحب نے فرمایا سورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ کے رب دی شان آکھا جس شان تو تشان سب بڑی اے سورت ہے بے سورتھی بے سورتھی سورت دسے, دسے سورت راہ بے صورت دا یہ سمجھ کوئی نہیں آئی دسے سورت راہ بے صورت دا تو را کی راہ حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی درلیاں موتی لے ترین صاحب حضور دی شان کی ہو سی تو ایک جھلک ویکھی فرمانند سبحان اللہ ماں آج ملا کا ماں بشروں کی ایب نہیں پڑی پورے ملک چون چلتی جمعے والے دن کلینا شرم میں نبی اعلان کر دو میں جانا پورے قرآن لاہور تو یہ چلتی مجھے کراچی کا نہیں پتا جلیا نبی پاک دے بارے گلیں کرنا حضور دے دیشاب بھی کائنات ہو صحابہ حضور کا پیشاب کی لیا دے جیشاب کی مثل کوئی نہیں انہوں دی ذات کی مسل کوئی ہو سکتا نہ شرم نہ ہیا نہ غیرت کچھ بھی کوئی نہیں مسلمانوں میں رہی نمان بشرم کی یہ من ہے پیر صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ ماں آجما لا کا ماں سنا کا ماں آج میرے علی کتنے تیری سنا گستا سکھیاں کتنے جا لڑی یہ امام الم ڈیا آل ہے تحیت و سنا حضرت ابو عبیدہ بن ذرا نے حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ جب انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے نا تو اس کی شخصیت بڑھ جاتی ہے حضرت فاروق اعظم نے ابو عبیدہ بن ضرا کو فرمایا اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ کیا تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جا چونکہ تو, تو امین العمت ہے حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن ذرا ہے اگلی بات جی اسلام کو چھوڑ کر اور رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو دائیں بائیں جاتے ہیں فاروق اعظم نے کیا بات کہی فرمایا نہ بل اسلام فرمایا ابو عبیدہ عمر تو پہلے بھی عمر تھا لیکن آج چھتیس لاکھ مربع امیر پر جو حکومت کر رہا ہے تو وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا وہ تو اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے حضور کی غلامی کی وجہ سے کر رہا ہے فرمایا ہم ضلیل ترین تھے فاروق اعظم کی مانا کر رہے ہیں ورنہ صحابہ اسلام لانے کے بعد تو پھر صحابہ ہیں خود فرمایا کہ ہم ذلیل ترین لوگ تھے ہمیں اللہ نے عزت دیا ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں. اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر پھر کسی دوسری چیز سے اس سے تلاش کی تو نہ پھر اللہ ہمیں ضلیل کر دے اقبال کہتا ایت ہی ذوق و شوق و سوز و درد میشناسی اثر ماں با ماں سے درد اقبال کہتا ہے جب توق سے بھی خالی شوق سے بھی خالی درد سے بھی خالی تجھے پتہ ہے زمانہ تیرے ساتھ کیا ہاتھ کر گیا اثر ماں مارا از ماں بے گانا گرد از جمال مصطفیٰ بے گانا, کر مصطفی بے گانا کر ہمیں تو زمانے نے بھی یہ بھی نہیں پتہ رہنے دیا کہ ہمارے بڑے قوم وہ رسول اللہ کا عزت حضور کی عزت اور احترام کیسے کیا کرتے تھے؟ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کی کہ نہ لوگوں کو بدت کی تعریف آتی ہے نہ شرک کی تعریف آتی ہے میں آگے بات کرنے لگا ہوں کہ حضور کی محبت میں کسی صحابی نے دوسری کو بتتی نہیں کہا اب توجہ حضرت کاب بن زہیر کو حضور نے چادر دی حضور کی ناد پڑی انہوں نے تو حضور نے چادر ان کو دی کاب بن زہر نے قصیدہ بان افسعاد لکھا انر رسول اللہ اوآدنی ول افوند رسول اللہ معمول عطح تو رسول اللہ موتر وسول اللہ مقبول لقد مقام لو یقوم یار رسول بےزن اللہ تنویل فرمایا مجھے دھمکی دی گئی کہ رسول اللہ تجھے قتل کر دیں گے حالانکہ میں نے سنا ہے جو معذرت کر لے حضور معذرت قبول کر لیتے اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہ تو کہا کہ میں صحابہ کا جو منظر دیکھ رہا تھا نا صحابہ صحابہ صاحبہ سن کوئی تلوار سیدیاں کر رہے تھے آج تو موقع ملیا کہ جہاں صحابہ دا میں منظر ویکیا جی ہاتھی بھی ویکا تے وہ بھی لرس جانا این ایمان ہونا چاہیے ماشاء اللہ ہم بڑے اچھے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے وہ کہ ہاتھی بھی آدھا تو لرس جانا تو گردن اتار دینی رسول اللہ نے اپنی چادر ترمائی اللہ نور ادا ہوگی آخر شیر پڑیا ادور ہووشنی حاصل کرتی رہے گی حضور نے چادر اتا فرمائی قاب بن زہر کو اور جب آپ بوڑھے ہو گئے آخری وقت آیا تو حضرت امیر ماویہ نے دس ہزار روپیہ پیش کیا امیر ماویہ نے حضرت بن زہر کو فرمایا یہ چادر دے دو اب نسبت سے ہٹا کر بات کر رہا ہوں ویسے تو جہاں رسول اللہ نے پاؤں رکھا ہو اس خواب کا کو بھی کوئی نہیں اندازہ کر سکتا نسبت سے ہٹا کر بات کر رہا ہوں وہ چادر کتنے کی ہوگی بازار میں نسبت سے ہٹا کر بعد ایک تو میرے سے فتوا نہیں لانا وہی صاحب کیا کہ چادر سو روپئے دیمت دی ہی کوئی نہیں رسول اللہ نے بال مبارک دی حضرت عبیدا نیا ابن سیرین نے کہ ساڑھے کو واڑے بخاری دی حدیث ہے انس بن مالک کو ملے انہیں کیا یہ جی میرے کو ہوں دنیا و معافیا ایک طرف رکھ دی جاتی اور پھر لوگ کہتے کہ یہ رسول اللہ کا بال ہے یہ دنیا و معافیا ہے تو آپ نے کیا لینا ہے تو میں بال کو لے لی لیتا یہ حضور کے بال کی بخاری کے اندر موجود ہے میں نسبت کی بات نہیں کر رہا ویسے بازار میں اس کی کتنی قیمت ہوگی سو روپے دو سو روپے کی چادر ہوگی. تو امیر ماویہ کتنے دے رہے ہیں اس کو یعنی حضرت کاب میں کو،, کو کتنے دے رہے ہیں دس ہزار آپ نے فرمایا یہ چادر میں نے نہیں دینی کسی کو جب آپ کا مثال ہو گیا تو آپ نے بیس ہزار روپے دیے آپ کی اولاد کو اور وہ چادر خرید لی اب حضرت امیر معاویہ پر فتوا نہیں لگتا کہ جو ایک سو روپئے کی چیز ہے آپ اس پر بیس ہزار روپے لگا رہے ہیں تو فتوا ہماری صرف لیٹوں پر ہے یہ ہے مانا کہ مومن مومناشک عشک مومن عص عشکر ناممکن ہے ماں ممکن حس ایک بال کاندھا جی تھے مومن تھے عشق جتے عشق تھے مومن دین اگر پختہ بے ادابش بغیر سہبت ارباب اش اقبال کہنا لوٹے بسترے دی آدھا دین, دین ملتا ہے دادا علی اجمری کو لگ لوٹے بستر دین ملتا تو خواجہ صاحب کا نا لیا خواجہ صاحب دین ملدا ہے نا تو محبوب صبانی کولتا دین ملدا ہے تو امام ربانی ملدا دین ملدا ہے تو پیر میر علی شاہ کو ملتا ہے اور دیل ہے تو امام احمد رزا بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود کیسی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تک ملاحت پہ لاکھوں سلام کی معنی ہے توجہ میں ذرا واقعہ دسنا بھائی حضور دی ادا بے بناوٹ ہے. میرے میں اٹھا گا جناب ماشاءاللہ لکھاں لکھا پاپڑ پل لیکن امام الانبیاء کی جو ادا ہے نا وہ بغیر بناوٹ کے ہے اس امت دے یوسف صاحبہ کہ سب تو سونے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ الارانی رسول اللہ, اللہ تبسمن فرماتے ہیں جب بھی میں نے حضور کے سامنے جانے کی کوشش کی تو حضور مجھے مسکرا کر ملے اور پتہ ہے حضور کی ایک مسکراہٹ کی قیمت کی کیا ہے عبداللہ بن عبی نے کہا کہ ہم مدینہ پاک میں عزت والے جا کر زلیلوں کو نکال دیں گے یہ جملہ اس نے کہہ دیا زید بن ارکم نے اس کو جواب تو دیا لیکن جا کر شکایت لگا دی حضور کی بارگاہ میں کہ اس نے یہ جملہ ہے امام الانبیاء نے اس کو بلایا बाया बाया बाया बाया اس نے کہا جی میں نے تو کوئی نہیں کہا رسول اللہ جانتے تھے حضور نے فیصلہ شریعت کے ظاہر پر کرنا تھا قیامت مت اگر حضور ظاہر پر فیصلے نہ کرتے تو پھر آج ہم کیسے فیصلے کر نبی علیہ السلام نے زید میں نرکم کو فرمایا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہا جی کوئی گواہ نہیں عبداللہ ابن ابھی کو کہا کہ آپ قسم اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی ایک کسم کے سو قسم چال. منافق دی. چال ہو دی. انہیں قسم چاہ دی جب قسم اٹھا دی تو جو بھی صحابی آئے حضرت زید بن رقم کو تیر چبوئے نیزا چبوئے آپ نے آپ کے پاس جب گواہ نہیں تھا تو آپ نے کیوں حضور کو تکلیف دی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا آپ نے اونٹ پر گردم جھکائے صحابہ سے علیحدہ میں نے کہا میں نے کیا اس نے بات کہی ہے میرے پاس گواہ کوئی نہیں علامہ کاظمی علیہ رحمٰ لاہور تشریف لائے یہی حدیث پڑھائی انہوں نے یہ 81-82 کی بات ہے تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور عبداللہ ابن ابئی کو سچا قرار دیا وہاں ایک پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر تھا وہ کھڑا ہو گیا مجمع مجموع کاظمی صاحب کو کہنے لگا کہ جناب آپ کہتے ہیں حضور غیب جانتے ہیں جب حضور غیب جانتے ہیں تو پھر حضور زید میں نرکم تو کہتے ہیں حضور نے مجھے جھوٹا کرار دیا اور ان کو سچا فرما اللہ اللہ مولانا آپ کس حدیث کا معنی نہیں سمجھے زید بن نرکم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ وہ کیا جو جھوٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ مجھے جھوٹا کرا جا. اور ان کے ساتھ معاملہ وہ کیا جو سچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اب بات جو میں مسکراہٹ کی کرنے لگا ہوں امام الانبیاء پیچھے سے تشریف لائے حضرت زید بن نرکم کہتے ہیں حضور نے میرا کان پکڑا ایتھو اور پکڑ کر منہ اپنی رخ انور کی طرف کر کے فتبی وج ہی حضور مسکرا دیے اب زائد کیا کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے اب زندگی نصیب ہو جاتی مجھے موت نہ آتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی حضور کے ایک مسکراہٹ سے خوشی ہوئی اور میاں صاحب فرمان ان قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا صحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی انہوں کی پتہ ہے جڑے چبڑا زمانے دیاں کٹیاں ہوئی بدبو دار کہتے ہیں میں نبی کی مثل ہوں میں اگر تصویر اپنے منہ وی بدبوس سنگھی ہے کہ وہ جی درنگیاں دی آدھی درنگا جان لے رسول اللہ اگر گوشت تناول فرما رہے ہو پانچ بہنا جاوان دور کی بارگاہ چور ایک بوٹی دن پانچ بہنا بہنا جان دوں یہ بھی نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے بہنے نہیں جانتے آپ بہنے وہ بہنا کہہ دینا پنجابی چ حضور ایک بوٹی ان کو عنایت فرمائے وہ تھوڑی تھوڑی کھائیں تو مرتے دم تک ان کے منہ سے خوشبو نہ جائے کدی ان شکل مولانا سنتے اٹھ کے آواں دھو کے آمان، گل نہیں بنتی میں نہ نہیں لینا پھر کوئی پریشان نہ ہو جائے ویسے اعلیٰ شیر پڑن لگے نہ لینا پیسے اب مسئلہ کیا ہے کہ حضور کی ادائیں بے بناوٹ ہے وہاں بناوٹ نہیں ہے جریر بن عبداللہ البجلی خوبصورت ترین صحابی اس امت کے یوسف جب بھی حضور نے دیکھا ان کو مسکرار ماہ حجب رسول اللہ کتو کہتے ہیں جب میں حضور کے کاشان عدت پر حاضر ہوا اور کسی کو اجازت ملی یا نہ ملی مجھے رسول اللہ نے ضرور اجازت دی امام المبی آئے گھر میں تشریف فرما ہے جریر بن عبداللہ البجلی آئے یہی وہ ادائیں تھی جو ایک بار آیا واپس نہیں گیا مولا علی کہتے ہیں جو دور دور رہا وہ حضور سے ڈرتا رہا اور جو قریب آیا تو یہ نہ تو لمارا قبل بادہ مسلح جب قریب آیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ رسول اللہ کی مثل نہ میں نے تو کوئی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا نہ درتے کیوں بد نصیوا ہزار رنگا میں رنگیندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ جی نبی علیہ السلام نے گھر میں تشریف فرمایا ہے وہ گھر کمرہ بھر گیا اتنی دیر میں جریر بن عبد اللہ ال آ گئے جمے والے دن جہاں نو آدھے مار کے نہ منہ ماشاءاللہ کلف لائی ہوئی پیچھے نماز نہیں دی. شایخ ان کو نکلوا دو. اے میں پیر مکی پڑھنا اتنے میں بڑے بڑے کن ٹوٹے کن ٹوٹے جان دلف ہو. لائی ہوئی جناب مولی صاحب تقریر ختم کیسیتی فی جدو فرش سے رجسٹرپیٹ کے بہ گئے احسان کرن آیا کیوں جی میں جڑا تے تقریر نہیں کرنی کیوں جانے میں سود کاندہ ایک مولی صاحب بچارے سارے لاہور قریب ہی جناب کےبل تکریف کیبل, کی تھی کیبل ناڑی ایک بندہ کیبل مولی صاحب نٹوا دے کے بل کی کمائی آرام ہے انہیں کیا کون کہ آرام ہے میں تو روز کھانا کہ چھٹی کرا یہ مولیب کی نو دولتی جنہوں نے ماں باپ نظر مجسر نہیں سواری بات کا پیو کھوتی ریڑھی باندھا سی پاکستان بنیا تو لوگوں کو جناب دو کروڑ دیا گڈیاں آ گئیں دس دس کروڑ دیا گڈیاں آ گئیں پاکستان بنیا انہوں نے سمجھا سان دی آ گیا مسیح کے جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے موضی صاحب آل امام ہو امام تو زامن ہے اقبال شیخ ان امیروں کو جڑا نا کیڑا او کرتے ہیں مسیحی ہی بڑھیا اقبال کہنا شیخ ان امیروں کو مسجد سے نکلوا دو کہ ہے ان کی نمازوں سے محراب سر شبرو ہے جب مسیحی بڑھیا تو میں دیکھ مہرابے تہور بدل گئے میں کہو محراب تجھے کیا ہوا کہنے لگا کہ جناب دیکھا نہیں کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوا اس کا تکبر شاہ جمعہ پڑھا رہے گردا نے بہ کے تقریب کر رہے شاہ بلی اللہ نے اپنا موضوع بدل دیا کہم چواہر پارا عشق, عشق, عشق تاویلش عشق دارت عشق کے داردیر گردوں میرے سامان کے مندارم انہوں دیکھ کے نہ شاہی اللہ نے شیر پڑھا اپنے پڑے بات سمجھ آ رہی اس واسطے حضرت جریر بن عبد اللہ الجلی دروازے پر بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ گئے انہوں نے صحابہ کو اپنے پاؤں لگائے کہ میں نے اندر جانا ہے، بیٹھ گیا اب حضور کی ادا کی بات کرنے لگا ہوں فلف رسول اللہ ردا حضور نے اپنے چادر ایسے لپیٹی یا یو الم زمل والی یا یو المدسر والی حضور نے چادر جب لپیٹی نا بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اور بے تکلح ملاحت پہ لاکھوں سلام حضور نے چادر لپیٹ کر فل کا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی طرف پھینکی تو آپ نے فرماؤ میرے غلام نیچے کیوں بیٹھا اجلس میری چادر پر بیٹھ سبحان اللہ جریر بن عبد اللہ قربان جائے آج تک کوئی مسلمان ہوا شاء اللہ کوئی آدھا بیٹھو چادر مل گئی جریر بن عبد اللہ البلی وہ چادر لئی ان چمیا چم کے اپنے چہرے تایا اور عرض کی حضور کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ کی چادر پر بیٹھے جب رسول اللہ کی چادر کو صحابہ اپنی چادر جیسا نہیں سمجھتے تھے جریر بن عبداللہ اپنے گھر میں چادر پر نہیں سوتے ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عام چادر نہیں ہے اب اس کی نسبت رسول اللہ سے ہوگی یہ حضور کی ادائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بے بناوٹ ادا پر ہزاروں دروت اور بے تکلح ملاحت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے آنے سے اور فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے کالے آدمی پر تھوکتے بھی نہیں تھے غلاموں پر تھوکنا بھی وہ کہتے تھے ہماری توہین ہے لیکن جب جن جب رسول اللہ تشریف لائے وہی فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے ابو بکر سید و نا واطا کا سید ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور ابو بکر نے جس کو آزاد کیا ہے وہ بھی ہمارا سردار ہے. یہ حضور کی آمد کے بعد انتشیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ہمارا امام کہہ گئے بک بک نہیں کرنی جدو بھی موقع پڑے تے حضور دے ایک, ایک بالوں تے لکھوں درود بھیجنا الغرض ان کے منہ ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام سلا. امام الانبیاء چلے تامی سلام جی حضور بیٹھے رسول اللہ جنگ نے نہ ہو پیر آئے جائے حافظ آئی آئی جائے جد رسول اللہ کی شان بیان ہو رہی سارے ادور دے گلام ہم نے استاد محمد بدیالوی کو دیکھا کہ جب کسی دا بردا شریف شروع ہوا تو وہ مٹھائی کھا رہے تھے خطائیاں تو ان کا جب مولا یا خلے شروع ہوا تو ان کا ہاتھ وہی رہ گیا اور جتنی دیر ناد پڑی جاتی رہی دوبارہ انہوں نے منہ اپنا نہیں ہلایا ڈالا نہیں اس میں کچھ کہا اس لیے کہ رسول اللہ کی ناد پڑی جا رہی اے میں بھی ناد پڑی تو انہوں نے بھی ناد پڑی ہے. پڑی کہ نہیں اب امام احمد رضا بریلوی کیسے امام احمد رضا بنے یہ بات ہے آپ حضرت سعد بن معاذ نے میدان بدر میں پہنچ کر صحابہ کو کہا کہ رسول اللہ کے لیے ایک چھپر بنائیں حضور وہاں جلو فرما ہوں اگر فتح ہو گئی تو حضور ہمارے سامنے اور اگر ہمیں شکست ہو گئی تو یا رسول اللہ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں ہم سے زیادہ اولام آپ پر جانسار ہونے کے لیے وہاں موجود ہیں جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات کہی نا تو رسول اللہ خوش ہوئے اور ان کو دعا دی کہا اس کو میری عزت اور آبرو کا کتنا خیال ہے اور جب جا رہے تھے میدان بدر کی طرف تو حضور نے فرمایا کہ بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں تو سات میں رض کی حضور کمال کی بات ہے سل حوالا من شیتا وقتا حوالا من شیتا سالم من شیتا آد من شیتا خدم نم والنا ما شیتا واط ہم سے پوچھتے ہیں خدا کی قسم یہ تو مشرقین مکہ ہے آپ کیسرو کس طرح سے جنگ چھیڑیے ہم حاضر ہیں کیسا رہو کس طرح سے جنگ چھیڑیے جس سے دل چاہے جنگ چھیڑے اور جس سے دل چاہے آپ سلح فرمائیں جو مال آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں حضور کا چہرہ چمک اٹھا تو ہم جو رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو حضور کا چہرہ نہیں چمکے گا چمکے نا اب میں بات جو کرنے لگا ہوں امام اللہ کے جنہوں نے خوش کیا سات بن مواد نے حضور کو خوش کیا. اب سات بن معاذ کو غزوہ خندد کے اندر خود تیر لگ گیا تینتیس سال کی عمر ہے سات بن معاذ کی تینتیس سال اب تیر لگ گیا رسول اللہ نے مسجد میں خیمہ لگوایا ہر نماز کے بعد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں سات کیا حال ہے ہر نماز کے بعد تو اب تو سات بن معاذ بقول آلہ حضرت کے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اب تو سات جن مواد کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ بیماری ٹھیک ہی نہ ہو آگے تو حضور نے کبھی کبھی پوچھتے تھے نا کیا حال ہے اب تو حضور ہر نماز کے بعد پوچھ رہا ہے سات کیا حال ہے سات جن مواز نے دعا مانگ دی یا اللہ اگر تیرے نبی کا مقابلہ انہوں نے پھر کرنا ہے دشمنی کرنی ہے کفار مکہ نے تو پھر سیب دے دے مجھے اگر نہیں تو پھر اسی زخم سے مجھے موت دے دے لیکن ایک میری دعا ہے کہ بنو قرائضہ جنہوں نے تیرے نبی سے غداری کی ہے ان کا انجام تو نے مجھے ضرور دکھانا ہے اس کے بغیر مجھے موت نہیں دینی حضرت سعد بن معاذ کی وقتی طور پر وہ رگ رک گئی خون رک گیا اس کو ٹھیک ہو گئے فروظر امام المبیا اپنے ہتھیار اتارنے لگے تو جبریل امین آ گئے کی حضور آپ کیا کرنے لگے میں اب جنگ ختم ہو گئی غزوہ خندک حضب حزاب ختم ہو گیا اب میں ہتھیار عرض کی نہیں ہم نے تو پہنے ہوئے ہیں فرمایا اب کیا مسئلہ ہے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ بنو قراضہ کا پہلے فیصلہ کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے حضور نجاز صحابہ کو کہا محاصرہ کریں محاصرہ ہو گیا اب بنو قرضہ نے کہا کہ جناب ہمارا فیصلہ سات بن معاذ کرے وہ نہ سمجھا کہ کوئی نرم پالیسی ہوئے گی سبحان اللہ دورے جاہلیت میں تعلقات تھے نا ان کے ساتھ انہوں نے سمجھا بھائی اگر حضور علیہ السلام کو وہ اپنا حکم بناتے نا فیصلہ کرنے والا حضور نے معاف کر دینا تھا لیکن اب انہوں نے بنایا ساتھ بن معاذ کو نبی علیہ السلام نے گھوڑا بھیجا ساتھ بن معاذ کو سوار کر کے صحابہ لائے حضور نے فرمایا ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ان کے بارے میں عرض کی رسول اللہ اگر ہو سکتا ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو اللہ رسول چاہتے ہیں فرمایا یہ چاہتے ہیں آپ فیصلہ کریں ارض جی پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اقبال کہتا ہے باطل کے فارو فرقی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوست کمر میں پوچھتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر اور کافر کی موت سے بھی لرجتا ہو جس کا دل اہم ٹنگا کمیاں جا رہی ہیں نہیں جہاد کی بات نہیں کر اقبال کادا جی دیا ٹنگا گاری کم دیا جا رہی ہوں کافر کی موت سے بھی لرجتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر حق سے اگر غرض ہے تو کیا زیبہ ہے یہ بات کہ اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے در گزر صلی اللہ علیہ علبی ایسا جناب انگریزوں نے انہیں پیشاب پیتا کہنے کی جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا وہ جان دیں تلوار کا نو پتا ہے کسی گاندھ اسلام جی اخلاق سے پھیلا ہے یہ مطلب رسول اللہ نے تلوار چکی تھی وہ غیر مطلب اخلاق ہی نہیں ہے تو آج تک اپنی تلوار نو رو رہے ہو تو جنگ عظیم اول دوم پڑی ابلوم جب لوگ مار دیتے اگریزوں نے اج تک انہیں دفاع نہیں کیتا کیوں جنگ کیتی تو تج تک رسول اللہ دی تلوار دے بارے تین شک ہے کہ حضور نے تلوار کیوں چاہیے اور مسلا اٹھ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے اسلام پھیلایا بے رسول اللہ نے اگر اپنی چادر بچھائی کسی پاگل مائی کے لیے تو وہ بھی حضور کا اخلاق ہے اور حضرت جریف بن عبداللہ اللہ کو چادر دی تو یہ بھی اخلاق ہے اور رسول اللہ تلوار لے کر میدان بدرو میں گئے تو یہ بھی اخلاق ہے تو کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا کہ رسول اللہ کا خلو کے عظیم کون سا ہے تجھے کس نے کہا تیرا اتنا ہی کام ہے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خنگ و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام دال امام الانبیاء نے جتنا بھی جس سے اخلاق کیا اس پر بھی درود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور رسول اللہ غزوات میں تلوار پکڑ کر تشریف لے گئے اس پر بھی لاکھوں دروپ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تو باتیں کیا کرتے یہ جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تجھے پتہ ہی نہیں جب تلوار سے پہلے پہلے حضرت بلال نے کٹ کٹ کے دھو مار مار کر حضرت بلال کا اشر و نشر کر دیا انہیں حضرت حباب ابن لارت کی پیٹھ میں اتنے اتنے زخم تھے اتنے اتنے, اتنے پورا ایک ہاتھ داخل ہو جاتے تھے فاروق اعظم نے وہ سفید دار فاروق اعظم نے فرمایا اے حباب تجھے کیا ہوا اتنے اتنے تمہاری پیٹھ میں زخم ہے تو رو پڑے عرض کی جناب حضرت بلال کو تو چھڑانے کے لیے حضرت صدیق اکبر بھی آ جایا کرتے تھے اور ہمیں جب آگ پر لٹایا جاتا تھا تو ہماری چربی آگ کو بجھایا کرتی تھی بات سمجھ آئی اصل کوئی دماغ خراب ہوئے نا ساڑے تو رسول اللہ دی بات سیرت نو مننا بعض نو مننا رسول اللہ جب جہاد میں گئے تو وہ تیرے مشن میں ہی شامل نہیں امام الانبیاء علیہ تو و تو سنا کے یہاں پر پتھر لگا میں آپ دیا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اب رسول اللہ کو یہاں پر پتھر کس نے مارا اتبا بن ابی وکاس نے مارا اور رسول اللہ کا خون بہ رہا ہے یہاں سے یہ حضور کے پورے دانت شہید نہیں ہوئے لیکن سامنے والے دانتوں کو نقصان پہنچایا گیا حضرت ہات نے ابھی بلتا ہے عرض کی حضور یہ ظلم کس نے کیا آپ کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اس نے کیا ارض کی حضور مجھے بتائیں میدان کدھر گیا ہے وہ تو حضور نے اشارہ فرمایا وہ ادھر گیا ہے تو صحابی رسول سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ گئے اور اس کو گھوڑے سمیت مارا اس کا گھوڑا بھی گیا اس کی گردن اتار کر حضور کے پاؤں میں آ کر ڈال دی حضور اس نے آپ کو پتھر مارا تھا حضرت ابو تو جانا حضور کے سامنے کھڑے اور دنیا میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقے خدائی نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی بت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائیتوں نے سارا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آزانے شہر میں یہ کائنات میں دیوار بھی ہونا جو تیر حضرت ابو دو کو لگے حضور پر ایسے جھکے ہوئے ہیں وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے سبل الہداور رشاد کے اندر امام نے لکھا کہتے ہیں خدا کی قسم لامیت ہر رق ابو دا تیر ہر طرف سے ابو دو کے جسم پر لگ رہے تھے لیکن انہیں ہنسی بھی نہ کی کہ کہیں حضور یہ نہ سمجھے کہ ابو دو کو اپنی جان پیاری ہے میری جان سے حضرت طلحہ سامنے کھڑے ہو گئے ڈال لے کر ڈال نیچے گر گئی حضرت طلحہ نے نیچے اٹھانے کی کوشش نہ کی مطلب کوئی تیر حضور تک چلا جائے صحابہ کہتے سارے کا سارا کا دن تو تلہ لے گیا تو یہ باتیں کیا ہے یہ کون لوگ ہیں آج ہمیں اپنے بچے بھی پیارے ہیں ہر چیز پیاری ہے صحابہ دی کوئی شاید کوئی نہیں سی نہ بچے سن نہ بچیاں سن صاف بن ربی دا بیٹا بھی کوئی نہیں میدان ہے جدو شہید ہو رہا ہے بیٹا بھی کوئی نہیں جد رسول اللہ نے بھیجا صحابہ نو حضرت زیاد بن نو بھیجا فرماؤ صاف بن ربید ہی کو خبر لے کے آؤ زندہ کے شہید ہو گئے تو صاف بن ربی آخری لمحات میں موجود ہیں کہا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا آپ کے لیے کہ آپ کا کیا حال ہے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں رض کر دینا کہ حضور اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو بہترین جزا آتا فرمائے میں جا رہا ہوں دنیا سے لیکن صحابہ کو ایک پیغام دے دینا اے جہاں زندگی گزار رہے ہیں بڑی بے شرما والی زندگی میں پتا بھائی اخبار نوائی وقت پڑھا مجید نظامی ٹھیک اقبال کا پتہ ہے نا فاطمہ جنا کی تصویر لا کے نا وقت سوئے مادر آ کے تی مارت کہ اس کی طرف آؤ تھوڑے بیماریاں کا علاج ہو جائے میں سی ماں مادر ملت مادر ملت کی ملت کی ماں اے تے رسول اللہ دیا بیویاں فاطمہ جنہاں کے مادر ملت بنے عجیب و غریب اسطلاحات کو کوئی روکنے والا ہی کوئی نہیں ہاں ملت کی ماں صرف رسول اللہ کی بیویاں ہیں بس سڈیا او ماوا جنہیں سامان جمیا بس اس کے علاوہ اور ماں کوئی نہیں اے جی مادر ملت وہ تھلے اقبال کا شیر لے کے جی سوئے مادر آ کے تی عمارت میں مجید, مجید نظامی یہ تو گل نہیں کر رہے ہوگا دلیرا میں ہر جگہ یہ گل کرنا میں مجید نظامی تو تقبال نڑے ہی کوئی نہیں اقبال جب آیا نا یورپ سے پڑھ کر مولانا روم اس کے پیر ہیں تو کہنے لگا جی پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب اور روم میں باقی ہے اب تک درد و وہ کرن لگا جناب تسی میرے تے پیر ہو جے پیر نہ جا کہ لینا پیر نلم پڑیا ادب نے سیکھا کہ لہنا علم نڑ کے ہو علم پڑے آتے تے چلا کٹیا تے کچھ نہ کھٹیا کی لینہ چلیاں وڑ کے ہو تے جاز بنا دن جمدے ناہیں لال ہون کڑ کڑ کے ہو انہاں کہے جناب تُس میرے پیر ہو تے فیدہ کیے اس پیری مریدی دا میں یورپیچ بھی پڑھیا تے مشرقی تھی پڑھیا تے میں نے سکون کو ہی نہ آیا اصل اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہتا ہے مولانا روم نے مجھے اقبال یہاں سے خطاب کر رہا ہے کس کو اپنے پیر کو میں ہوا اب بال تے مشرق ہو گئے تھے تو کہتے رسول اللہ نہیں کہنا چلے اقبال کہتا ہے جائز پرو خدا در پردہ پردا گوئم بات گوئم آشکار رسول اللہ تو پیدا تن اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے ہم نے سامنے بات کرتا ہے کہتے ہیں مباج شریف میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے میں آئے مصور پاکستان تے لاہوروں کہہ رہا یارسول آج بھی تک یہی کوئی نہیں اقبال کہنا باخا در پردہ گو ایم بات گویم آشکار یا رسول اللہ او ہاں تو پیدا من اقبال تو رسول اللہ نو حضر نادر مند ہے ہو ہو نہ نا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل بل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں کہا اقبال تھے تو کہنے جناب رائے ونڈ کے اندر تیس لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے اس لیے دین قائم ہے میں کہ لوٹے بسترے ناڑ قائم ہے کہ نہ خیما افلاغ کا نام نام سے ہے اور دم قدمت بیٹھے لگتے رسول اللہ دے دم قدم سارا کوئی کھڑیا لوٹے دا کی غلامی کی گل کر رہا سان کی لگے کسی نا اقبال کہ دل بما بو بیجازی بستا ایم جی جی ہر پائے وسط اقبال کہ دل رسول اللہ نایا نا اور کسی نہ لائے ہی کوئی نہیں دوسرا شاعر کہتا ہے یہ فرق تا ہر کو جا گرم دامن دل می کشر جا ای جا کہتا ہے جب میں نے رسول اللہ کی زندگی پڑی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تو میرے دل نے گواہی دی اور جڑیا دل لا رہی تھے یہ ہے دل لگانے کی جا پھر بعد تعویلیں نہ کرنی پون یہ تھا تو یہ کیوں ہوا یہ تھا تو یہ کیوں ہوا ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے یوں ہوتا تو کیا ہوتا یوں ہوتا تو کیا ہوتا یہ ضرورت ہی نہیں ہے ہاں جو رسول اللہ نے عبدل لایا تو پھر ایک بات بتا تو حضور کو حاضر ناظر مانتا ہے کہتا ہوں مانتا ہوں مسلمان فقیر کچ کلا رمیدہ سین او دلش نہ لت چرا نہ لانت نگاہیں یا رسول اللہ نگاہے یا رسول اللہ اصل یا رسول اللہ ان سے آلہ نہ کرویے تو کہتے کہاں لکھا ہے میں تو مصور پاکستان نے لکھے پاکستان نکل جاؤ کی خیال ہے بھائی مصور پاکستان یا رسول اللہ نگائے یا رسول اللہ وہ ہوئے کہ یار نہ یہ مشرق ہو گیا میں کہ اقبال کہ مشرق اقبال تا نہیں کہ ڈنڈے نو اقبال توں دا سوئے اعلیٰ حضرت کہ بھائی میں صرف رسول اللہ کی زیارت واسطے گئے سی ان کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیا کی جسط مارا منزل اقبال یار سلا فرمایا میں کابل چلا گیا ورنہ تو سوا سا کام کوئی نہیں مشرق ہوا کہ نہ ہوا میں کو حضرت فرماتے ہیں حاجی آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میں کوئی امام احمد رضا کہ جی کعبے کا کعبہ حضور دکھا رہے اقبال تیرے کی خیال ہے کہ میں بھی یہی گل کرنا میں کہ بیان کر کی کرنا کہندا تور کہ غبارے خاناش اور کابا را بہ تل حرم کا شاناش اقبال تور پہاڑ دیا گلا کر دو تور پہاڑ اے عظمت والا اقبال و مولا دے گھر جاڑو دیکھ گیا گرد غبار ہو رہا پہاڑ مقابلہ بھی نہیں کر سا. تور موجے خاناش اور اقبال کہ کابے کا ایک دا ایک دا بھی کعبہ مولا دا گھر ہے مشرک تو نہیں ہوا اقبال گل سمجھ آ رہی لیکن ایک گل یاد رکھنا اقبال تمام احمد رزاب میں فرق بڑا ہے امام احمد حافظ شیرازی دا دیوان تسی ویکھو نا علماء نے تے ویکھو نے حافظ شیرازی دا جڑا دیوان دا او دی پہلی غزل اے الا یا ایہ ہسا کی اگر کا سنوا ویلا کہ عشق سان نمود اول ولی اوستاد مشکلہ تے امام احمد رضا اٹھے ان حافظ شیرازی دا ایک شعر لیا تے اپنے کول بنایا حضور دی نعت بنا دی الا یا ایہ ہسا کی اگر کا سن ویلا کہ بر یادے شہید اوسر بنا فازم محفلہ اگے بلا پا رہی دھوبے شیخ نجدی بر وحابیا کیش کا سا نمود ولے استاد مشکل اعلی حضرت فرماتے نے شہ نجینا پیار سے باہر بیٹھے لیکن ان نے باڑا بڑا اٹھا وہاں بھی گرچ اخنت نبی لیکن نہاں کا زند محفل اعلی حضرت فرماتے ہیں تو حضور کی محفل پر اعتراض کرتا ہے دلم قربانم تراغ محفل حضرت محفل دے. اس چراغ جلیا نا محفل قربان کون گل کر رہا ہوں امام احمد رضا اور اقبال میان کرنا بھائی امام احمد رضا دونوں حضور دے لیکن فرق تا جس طرح صدیق اکبر فاروق اعظم صاحب فرق تے ہے نا مراطب کا فرق تے حضور دے اعلی حضرت فرماتے ہیں رضائے مست جام عشق صاغر بازمی میسط اعلی حضرت عرض کرتے ہیں حضور آپ کے عشق و محبت میں رضا مست ہے مست ہے بالکل تو ہوں کی کرنا ہے جام اور چاہیے پہلے مست ہیں لیکن ایک جام اور چاہیے یہ ہے اعلیٰ حضرت مست ہونے کے باوجود تو حضور کی محبت کا ایک جام اور حضور سے مانگتے ہیں لیکن اقبال کیا کہتا ہے کہ بارے خود بجوے من دہر دے متا من بکو دست و درداں درد اقبال کہ یارس <تصفح> اللہ آپ نے جو پہلے مجھے اس کو محبت دیا نا اپنی اس سے میرا دل نہیں کھلا مجھے ایک جام اور چاہیے اقبال کا دل کھلیا نہیں پھر منگتا ہے یہ فرق امام احمد رضا اور اقبال ہے <تصفح> پھر امام احمد رضا مستن پھر ایک جام منگے اے فرق یاد رکھنا اے گل دو جہرا رسول اللہ کا غلام ہے غلام ہو گیا رسول اللہ دی غلامی میں آلہ حضرت نہیں, دے دے نہیں کہنا چاہیے ہوں اعلیٰ حضرت اپنے آپ کہ کریے بکنا بکنا جان دکنا اعلیٰ حضرت نے ایک نعت لکھی تم کرم سے مشتری ہر ایب کے اور جن سے نام مقبول ہر بازار ہم سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہم آخر ہم ادب لفظ ہے نہ اعلیٰ حضرت فرماندینا ان کے آگے دعوی ہستی رضا اور حضور کے سامنے ہم ہم کہتا ہے ان کے آگے دعوی ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم کیا بات یہ امام احمد رضا بریلوی ہے آخری بات جی اس کو محبت کسی سے ستوے نہیں پوچھتا حضرت ام ابیبا حضور کی بیوی ام المومنین حضرت امیر معاویہ کی امشیرہ حضرت ابو سفیان بعد میں حضرت بنے فتح مکہ کے بعد ان کی بیٹی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے مدینہ منورہ میں گئے رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا ہے اپنی بیٹی کے گھر گئے اور جب انہوں نے ارادہ کیا اس بستر پر بیٹھنے کا تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا فوراً تو وہ کھڑے ہو گئے کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں تو بیٹی اپنے باپ کو کیا کہتی سانو کہ نرم بات کرو اور میں تو نرم بات ملتی کدھر نہیں جیسے کی کریے اب بیٹی اپنے باپ کو کیا کہتی ہے نے کہا نا نا یہ بات نہیں ہے کہ یہ بستر آپ کے قابل نہیں ہے یہ بستر رسول اللہ کا ہے اور آپ کا انتہا عمران مشرق نجر آپ پلیت ہیں اور مشرک ہیں اس پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے یہ کون کہہ رہا ہے جی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں آخری رات ایسے میں حضور کے گھر آیا حضور نماز پڑھ رہے ہیں میں پیچھے کھڑا گیا حضور نے کان سے پکڑ کر مجھے اپنے برابر کھڑا کیا پھر میں پیچھے کھسک گیا اور جب رسول اللہ نے نماز مکمل کی یہ باتیں لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے محبت کی باتیں یہ صحابہ سے سیکھو جب رسول اللہ نے نماز مکمل کی تو فرمایا جب میں نے تجھے اپنے برابر کھڑا کیا تو پیچھے کیوں آیا تھی تو؟ تو کہا دن سلی خزا کا وانتا رسول اللہ حضور آپ کو رسول مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا فا جب حضور نے اس بات کو بڑے تج کیا چھوٹا جہاں بچہ ہے تو میرا اتنا احترام کر دیں تو پھر عبداللہ بن عباس چاند فدا اللہ یزید نہیں فہمن و علما یا اللہ اس نے تیرے نبی کی تعظیم کی اس کے علم میں بھی اضافہ فرما اس کے فام میں بھی اضافہ فرما حضرت مجاہد آپ کے شاگرد کہتے ہیں کانا یو سمل بہ لت ہی فرمایا عبداللہ بن عباس کا نام العلوم تھا کیوں ان کے کثرت علم کی وجہ سے تو علم ملا کیسے رسول اللہ کی دعا سے ملا اور حضور کا کیا کیا ہے آخری بات کر کے جی میں بات ختم رکھتا محبت کی باتیں اور ہوتی ہیں حضرت ابو محضورا موزے نے مسجد حرام کے رسول اللہ غزب حنین سے واپس آ رہے ہیں حضرت بلال نے اذان دی چند مشرقین لڑکوں نے اذان کی نقل اتاری اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز رسول اللہ تک پہنچ گئی فرمایا ان کو پکڑ کر لاؤ یہ کون ہے ہماری اذان کی نقل اتارنے والے وہ آگے سارے آپ نے فرمایا کس نے ہماری اذان کی نقل اتاری ہے سارے منڈے نے اشارہ کر دیا اے منڈا جڑا ہے نا ابو اے نے نقل اتاری جب اللہ کسی نال بلا کرنا چاہے نا تو بن بن کے پھر اپنے گھر لیا حضرت ابراہیم بن ادم جا رہے سن نا تے اپنے بادشاہ وقت نے کہا بھائی پکڑ کے نہ جال پاؤ تو چپ کے مال تعہ جال سٹیا حضرت ابراہیم بن ادم نال لے گیا بادشاہ پوچھنے لگا جن بندہ رب نو کی ملتا؟ انہوں نے کہا جی میں تین مل بھائی مطلب جدو رب اپنے بندے کرنا چاہے جال بن کے اپنے کول لے گیا میں بھائی اگر ویسے آن دا تو پتنی وزیر کو آن دے دا کوئی آن بھی دینا کہ نہیں پھر کئی ہزار بند نپ کے حضرت ابو حضورا کے ساتھ رب بھلا کرنا چاہتا تھا ان کے منہ سے نکل گئی ازان کی نقل حضور نے فرمایا باقی جاؤ اور یہ ہمارا مجرم ہے ابو ما حضورا کہتے ہیں پوری کائنات میں میرے نزدیک حضور کا کوئی اور مجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن کوئی نہیں تھا تو ہاتھ چسم تو اٹھا غنی کر دیا سماحت پہ لاکھوں سلام ہے نا اب کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہاں پر رکھا اور پھرتے پھیرتے یہاں سے جب میرے سینے پر آیا تو اللہ تعالی نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا میں مسلمان ہو گیا تو کتنی دیر میں موزنی ملی بس رسول اللہ واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو موزے نے ہرامین بنا دیا چلوں شلوں کی ضرورت نہیں رہتی یہاں ایتھے تو بادشاہ ایک لمبے میں جنت لگ جانے لیکن ادور کے دربار میں کوئی جائے گا دیتا کیا ڈریکٹ اور انڈریکٹ امام ربانی فرما دیں ادور کی دی آمد تو بعد رب تک جانتا ایک کو راہ اور رسول اللہ دی ذات ہے بس باقی سارے راستے بند ہوں. رسول اللہ کا راستہ صرف امام ربانی کا یہ موقف ہے اور کہڑا امام ربانی اقبال اسی اچھی بزرگوں کا مزاج ہے مشہور جی کراچی بزرگوں کا مزاج ہے کچھ ملتا ہے وہاں اسی ایک صبر پاکستان کو پوچھنا بھائی قبرا تزرگوں کو شاید ملتی کہ کوئی نہیں ملتی دس بھائی کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردر نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس ذرم سے ہے، گرمی یا حرار وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہ وہاں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر ہے حضرت ابو محضورا یہ جو بال تھے نا جب بیٹھتے تھے تو زمین پر لگ جاتے تھے باقی چھوٹے چھوٹے بال یہ عجیب کٹنگ نہیں ہیر کٹنگ نئے نئے منڈے سڑے جڑے پیچھے گتا بھی رکھی ہے میں آ کے واج ہی علم مغرب پڑھ کے خود سر بنے گی بیویاں بی اور بیویاں بی شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں بی ایک بالکان شیخ بھی کوئی پردے کے زیادہ حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بس زن ہو گئے واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف کہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے بات سمجھ آئی حضرت ابو مزدور دے اے واڑ عجیب و غریب بھائی لمبے لمبے تھلے باقی چھوٹے چھوٹے صحابہ نے کہا بھائی ان بالوں کو کٹوائے یہ کیا بال آپ نے بڑے بڑے رکھے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ بال آپ نہیں کٹیں گے انہوں نے کہا جی کیوں ہزار بار ان کو دھویا ہوگا انہوں نے کہا یہ جی بال آپ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے کہا کیوں اس لیے کہ رسول اللہ کا ہاتھ لگائے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے سدا پھر تیری گلی سے اللہ تعالی نے حضور کی غلامی نصیب فرمائے اور اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمایا اور سدا حضور کی محفلیں اہل سنت و جماعت اسی طرح مناتے رہیں اور حضور کا ذکر بیان کرتے رہیں واخر اداوانا ان اللہ رب العالم